میں پروگرام کے آغاز میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کروں اپنے عزیز بھائی کا اور شاگرد کا شیخ حسمان صفدر حافظ اللہ اور ان کے تمام رفقا کا یہ وزیر ہیں مدینہ اسلامک سینٹر کے اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کروں اپنے عزیز بھائی اور شاگرد فاحہ حافظ اللہ کا جو کہ مدیر ہیں البروج سینٹر کے کہ جنہیں اس دورے کا ایک خیال آیا اور یہ جو فراغت کے اوقات اور لمحات ہیں انہیں استعمال کیا جائے اور کوئی علمی کام ہو جائے جس میں مجھ جیسے طالب علم اور ہمارے تمام سامعین کو کچھ روحانی غذا حاصل ہو جائے نویل اسلام کی حدیث سے مبارکہ کی صورت میں اللہ رب العزت ان تمام بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ یہ گھڑیاں اور یہ لبھات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر عطا فرما دے اور عمل صالح عطا فرما دے اور ہمیں اس زندگی سے نکالے جو اس کی معصریتوں پر منتج ہوتی ہے اور اس وقت جو ایک انتہائی گمبیر اور خطرناک صورت حال کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کی نزاکت کی پیش نظر ہمیں خالصتاً اپنی عطاعت کی توفیق تعبر دے اور یہ قابل قدر گھڑیاں اخلاص سے بھر دے اور اپنی غذا کے لیے قبول فرما لے ساتھیوں نے اس نشست کے لیے یا اس دورے کے لیے صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کا انتخاب کیا ہے میں اسے حسن انتخاب ہی کہوں گا کیونکہ جو حالات ہیں اور جو صورت حال اس وقت بنی ہوئی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں اور ہمارے دل رقت سے اور خشیت سے بھر جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رجوع اور توبت النصور آسان ہو جائے اور جو اس دل کی کثاوت کے تعلق سے شیطانی وار ہیں ان سے ہم نکل سکیں اور تحفظ اور عافیت کا راستہ اختیار کر سکیں تو یہ کتاب الرقاق صحیح بخاری کا بڑا ایک اہم چیپٹر ہے رقاق بھی لفظ ہے اور رقائق بھی اور صحیح بخاری میں نسخوں کا جو تنوع ہے تو دونوں باب موجود ہیں بعض نسخوں میں کتاب الرقاق ہے اور بعض نسخوں میں کتاب الرقائق دونوں کا معنی ایک ہی ہے رقاق اور رقاق یہ دونوں رقیقہ کی جمع ہیں تو معن کوئی فرق نہیں ہے امام نسائی رحمۃ اللہ نے بھی کتاب الرقائق سے یہ باب قائم کیا ہے تو یہ رقیقہ کی جمع ہے اور رقیقہ رقط سے ماخوذ ہے جس کا معنی نرمی اور مراد دل کی نرمی رقطِ قلبی رقائق سے مراد یہ ہے یا رقاص کے مراد یہ ہے کہ وہ امور وہ مسائل اور وہ احادیث جو دل کو نرم کر دیں انسان اگر ایک حضور قلبی کے ساتھ اور تفکر اور تدبر کے جذبے کے ساتھ ان احادیث کو پڑھے گا پڑھائے گا یا سنے گا تو یقیناً اس کے دل میں رقت آئے گی نرمی پیدا ہوگی اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سماع کی صورت میں یہ عظیم انعام عطا فرما دے کہ واقع ہمارے دل نرم ہو جائیں ان کی سختی ختم ہو جائے اور نرمی رحمت اور رقط دل میں پیدا ہو جائے تو رقائے کا معنی ہم نے سن لیا ایسی احادیث جو دل کو نرم کرنے والی ہیں اور دل میں رقت پیدا کرنے والی ہیں اور یہ ہم سب کا مطلوب ہونا چاہیے ہم سب کی منزل ہونی چاہیے کہ ہمارے دل نرم ہو جائے دل کی نرمی بہت ہی کارآمد ہے دل اگر نرم ہو جائے تو پھر وہ دل نصیحت قبول کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہے گا جو اللہ کا فرمان آ جائے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اسے قبول کرنے پر آمادہ رہے گا ہمیشہ تیار رہے گا یہ نرم دل کی علامت اور نرم دل کا فائدہ ہے لیکن جو نصیحت کی جاتی ہے اس نصیحت کے تعلق سے دو قسم کے لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا ذکر ان نفات ذکر سید ذکر یکش ہے تو جنب حل اشقا اللہ بھی یسل نار القبرا کہ آپ نصیحت کیجیے اور اس نصیحت کو وہ بندہ قبول کرے گا جس بندے کے دل میں خشیت ہو رقط ہو نرمی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کا جذبہ ہو وہ اسے قبول کرے گا اور اشقا یعنی بد وقت لوگ نصیحت سے کنارہ کشی اختیار کریں گے دور بھاگیں گے تو ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ان کے دل کی جو ایک سختی اور غلظت ہے جو نصیحت قبول کرنے میں رکاوٹ ہے تو ان کا انجام جہنم کی آگ ہے جس کا وہ لقمہ بن جائیں گے اور اس تکلیف دے عذاب کو جھیلیں گے اور برداشت کریں گے تو یہاں در حقیقت نصیحت کے مقابلے میں دو طرح کے دلوں کا ذکر ہے ایک وہ دل جو نصیحت قبول کرتا ہے یہ خشیت والا دل ہے رشت والا دل ہے نرمی والا دل ہے جو رحمان کو بڑا ہی محبوب ہے اور دوسرا سخت دل جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور نصیحت سے دور بھاگتا ہے تو جب یہ تقسیم ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن سے رقط قلبی حاصل ہو دل نرم ہوں تاکہ ہمیشہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور مستعد ہوں تو یوں یہ کتاب الرقائق انتہائی مفید اور کارآمد جس میں ہم پڑھیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہر حدیث ہمارے دلوں میں اترے اور اللہ تعالیٰ ان دلوں کو نرم کر دے لیکن یہ دلوں کی سختی اور قسابت جو ہے یہ انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے نبی السلام کی حدیث ہے من اللہ سےب القاصی اللہ تعالیٰ سے وہ شخص سب سے دور ہے یا وہ دل سب سے دور ہے جو سخت ہو جس دل میں کفاوت ہو اللہ تعالیٰ سے وہ دل سب سے دور ہے یہ دوری ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اپنے رب کا ہمیں قرب چاہیے رب کی ہمیں رحمت چاہیے اللہ تعالی سے اگر دور ہو جائیں راندے جائیں یہ دوری قطع قابل برداشت نہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں جس دل میں نرمی ہو وہ اللہ کا محبوب دل ہے اور اللہ روزت کی نرمی اس دل میں پیدا کرتا ہے جس دل کے حامل انسان میں عفاعت کا جذبہ ہو اور یہ شوق اور ذوق ہو اسی لیے نبی الاسلام کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا کچھ دل میں سختی سی پیدا ہو رہی وہ پریشان ہو جاتا نویریہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوتا جیسے ایک شخص کا کتب میں ذکر ہے نویرہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی تفاوت اور سختی کی شکایت کی اپنی پریشانی کا اظہار کیا انفی یا جفوت وطل آراب یارسول اللہ علیہ وسلم میرے دل میں وہ سختی ہے جو آرابیوں کے دل میں ہوتی اس سختی سے میں پریشان ہوں مجھے اس کا علاج عطا رمائیے اس کے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کی زمین کو چیک کیا کرتے تھے اس میں درمی ہے یا سختی ہے اور چیک کرنے کا آلہ یہ ہے کہ نصیحت کو سن کر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی اگر اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہو اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے خوف سے رونگ پہ کھڑے ہوتے ہوں تو یہ نرم دل کی علامت ہے اور اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے نصیحتوں کو سنتا ہے جنت اور جہنم کے ذکر کو سنتا ہے اور اس کی قلبی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا تو یہ دل کی سختی کی علامت اور غم ہے تو صحابہ کنام اس دل کو چھوڑ نہیں دیتے تھے ہم وقت اس کا امتحان لیتے رہتے اور اس کو چیک کرتے رہتے عرض کیا کہ میرے دل میں سختی ہے آرابیوں والی کیا اس کا علاج ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ محکرات جنوب اور ایک حدیث میں لا تخت من المعروف شہیا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اور جو نیکی سامنے آئے اسے ایک دعوت سمجھو کہ مجھے اس نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ فراہم کر رہے اور اس کو فورن استیار کر لے اسے کر گزرے یہ جذبہ اگر پیدا ہوگا اور بار بار ہوگا تو اللہ تعالی دلوں میں نرمی پیدا کر دے گا دین اسلام میں یہ بات بڑی خطورت کی حامل ہے السلام کا فرمان کے ان القلوب بین بہنا اسم عین اساب الرحمان یو قلع بحا یہ دل تو تمہارا اپنا ہے تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے مگر سن لو ہر بندے کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے بھی جب چاہے اور جس طرف چاہے پھیر دے چاہے تو اس کو رقت اور نرمی کی طرف پھیر دے اور اسے نصیحت قبول کرنے والا بنا دے اور چاہے اسے غزت خشونت اور سختی کی طرف پھیر دے کہ کسی نے تو آپ نے اس شخص کو یہ تعلیم دی اگر تمہیں چاہیے کہ دل نرم ہو اور نصیحت کو بول کرنے والا ہو تو پھر تم کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو ہر نیکی کو عظیم و شان سمجھو اور اس کو کر گزرو یہاں دو چیزیں ہیں ایک نیکی کو بڑا سمجھنا دوسرا اس کو اختیار کر لینا دونوں کا اپنا اپنا اجر نیکی اختیار کرو گے اس کا اجر ملے گا اور نیکی کو اگر بڑا سمجھو گے تو اس کا بھی اجر ہے کیونکہ ہر نیکی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اگر سنت کا اجلال ہوگا سنت کی حیبت ہوگی سنت کی تعظیم ہوگی تو یہ سوچ اور فکر بذات خود بڑی عظیم و شان ہے اس کا علیحدہ اشہر ہے یہ نیکی کے تعلق سے دو چیزوں کی تعلیم دی ایک سنت کی تعلیم کی دوسرا سنت کو اپنانے کی اگر یہ کام انجام دیتے رہو گے تو اللہ رب الزر دل کی زمین کو نرم کر دے گا دل میں رقط پیدا کر دے جو کہ ہم سب کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ یہ جو ایک دور اطلاع کا دور ہے اور ایک وائرس ایک وبا بن کر پوری دنیا پر چھا چکا ہے ہر ملک میں پہنچ چکا ہے روزانہ ہزاروں موتیں واقع ہو رہی ہیں اللہ تعالی اس کو ٹال دے اٹھا لے تو ان حالات میں مزید نیکی کی طرف راغب ہونا بد بدعمالیوں سے توبہ کرنا ہم سب کی ضرورت ہے دیکھیے گناہ بذات خود خطرناک ہے نبیر اسلام کا اشادی ہے نیتا فیقل بھی نقطہ تن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. یہ سیاہ نشان کیا ہے یہ دل کی غلظت ہے دل کی سختی ہے دل کی کساوت ہے یہ نشان اگر بڑھتے جائیں تو گویا دل ایسا سخت ہو گیا کہ اللہ تعالی کی مہر لگ گئی اور پھر ایسے انسان کو نیکی کی توفیق کہاں ملے گی لیکن میرے بھائیو اگر یہی گنا اس دور میں ہو جو وبا اور فطروں کا دور ہو تو پھر یقیناً دل کی غلزت کا عذاب اور گہرائی اور شدت سے آئے گا گناہ ہر حال میں مضر ہے لیکن ایسے احوال جن میں وبا پھیلی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مظاہر ہیں اور اس کے باوجود گناہوں کا ارتکاب اور توبہ اور رجوع اللہ کی طرف اقدام نہ کرنا مزید اللہ تعالی کی ناراضگی اور دلوں کی خشونت اور سختی کا باعث ہوگا گناہ اور معصیت کسی بھی قسم کی ہو خطرناک ہے گناہ اگر اعلانیاں ہو وہ بھی اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا موجود ہے نظیر اسلام کی حدیث ہے کل امتی المجاہرین میری پوری امت بخش اس کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کریں یہ مظاہرین کی دو تصویریں ہو سکتی ہیں ایک کھلے عام گناہ کرنا اور اللہ کا خوف نہ ہو اور دوسرا چھپ کر تو گناہ کیا مگر اس کا ڈنڈورا پیٹنا اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کر شیخیاں بکھیرنا کہ راز ہم نے فلاں گنا کیا حالانکہ اللہ پردہ ڈال چکا ہے اور اس پردے کو پھاڑ دینے کے درپئے ہے کہ ایسا شخص معافی کا مستحق نہیں ہے تو گناہ اعدانیہ ہو خطرناک رزر ہے اور گناہ اگر چھپ کر ہو وہ بھی خطرناک رزر ہے قیامت کے دن لوگ کچھ لوگ تہام پہاڑوں کے برابر گنا نیکیاں لے کر آئیں گے تہام پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے جس طرح آج پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی ہیں اس طرح ان کی نیکیاں کھڑی ہوں گی مگر یجا جو اللہ حل منصور آ اللہ پہاڑ جیسے نیتوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا اور یہ لوگ وہ ہیں جن کا ظاہری روپ تقوی اور پارسائی کا تھا مگر خلوت میں اور تنہائی میں چن چن کر اللہ ہر لحاظ سے مضر اور خطرناک ہے ماسی یہ اعلانیہ ہو خفیہ اور چھپ کر ہو تو انابت کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی رکاوٹ ہے دل میں کسی سختی اور غلزت کی بنافر پر آئیے ان احادیث کو پڑھیں مطالعہ کریں بغور سنیں تاکہ دلوں میں رقط پیدا ہو اور نرمی پیدا ہو امام بخائی رحمہ اللہ کا یہ باب کتاب الرقاق رقاق رقیقہ کی جمع اور رقیقہ سے مراد وہ چیز جو دل کو نرمی بخشے چونکہ یہ رقاق کا باب حدیث کی کتاب میں ذکر کیا گیا پھر اس کا معنی ہوگا ایسی احادیث جو دلوں میں نرمی پیدا کرنے والی ہوں اور اس چیپٹر کا پہلا باب جو ہے باب ما جا فرخا فر سے وہ اللہ عیش اللہ عیش الآخر یہ امام بخاری کا پہلا باب ہے اس کتاب الرقاق میں اور بعض نسخوں میں یہ باب اس طرح ہے کہ باب صحت فراغی دو نعمتوں کا ذکر ہے ایک صحت کی نعمت جو مرض کے مقابلے میں اور ایک فراغت کی نعمت جو مصروفیت کے مقابلے میں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ عائشہ اللہ عائش کہ نہیں ہے عیش مگر آخرت کی تو اس باب میں دو چیزیں ہیں ایک صحت اور فراغت کے انسان کا ان دو نعمتوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور دوسرا اپنے آپ کو یہ باور کرانا کہ عیش تو آخرت کی ہے حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے یہ دو چیزیں امام بخاری کے اس پہلے باب میں ہیں اور دونوں کا ذکر نبی اسلام کی احادیث میں موجود ہے چنانچہ پہلی حدیث جو امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم سے مروی ہے اور ان کے شیخ عبداللہ بن سعید آگے ہے ہوامن ہند یہ ہوا کی ضمیر سعید کی طرف ہے بعض طلبہ سمجھتے ہیں شیخ عبداللہ کی طرف ہے لیکن نہیں یہ ہوا کی ضمیر سعید کی طرف لوٹتی ہے یہ عبداللہ بن سعید امام بخاری کے استاد کے استاد اور یہ عبداللہ بن سعید جو ہیں ان کے والد سعید یہ ابو ہند کے بیٹے ہیں اور عبداللہ اپنے والد سعید سے روایت کر رہے ہیں اور سعید بن ابھی ہند عبداللہ بن عباس نبی اسلام کے صحابی سے اس کو روایت فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مقبول انفی حما من الناس اب الفراز دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے یا جن کے بارہ میں بہت سے لوگ مغبون ہیں مغبون کا معنی خسارے میں گھاٹے اور نقصان میں مغبون غبن سے ہے اور غبن ان تمام معنی پر بولا جاتا ہے اور خاص طور پہ وہ خسارہ جو تجارت میں ہو جو بندہ تجارت کامیابی سے کرے ہر قسم کی تجارت وہ دنیا کی ہو یا دینی ہو تو اس کو مغبوط کہا جاتا ہے توئے کے ساتھ مغبوط یعنی وہ قابل رشک ہے مغبوط غفتا سے اور جو بندہ تجارت کرے دنیا کی یا آخرت کی اور اس میں وہ گھاٹے اٹھائے خسارے خسارے برداشت کرتا ہے تو اس کو مغبون کہا جاتا ہے نون کے ساتھ وہ مغبوط ہے توئے کے ساتھ جو غفتا سے ماخوذ ہے اور یہ مقبول نون کے ساتھ جو غبن سے ماخوذ ہے تو غبن سے مراد خسارہ گھاٹا نقصان تو نبی اسلام نے یہاں دو نینتوں کا ذکر کیا ہے ایک نعمت صحت کی اور یہ صحت مرض کے مقابلے میں بیماری نعمت نہیں ہے بلکہ بیماری واضح حوال میں بندے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہاں جو لوگ بیماری پر صبر کر لیں اور اسے اللہ کی رضا قرار دیتے ہوئے شر تقاضوں کو اپنائیں تو ان کے لیے مرض بھی نعمت و راحت بن جاتا ہے لیکن جو لوگ بیماری کے آنے پر بے صبرے ہو جائیں ہر کس و ناقص کے سامنے شکوے کریں اور بعض اوقات بیماری کو زائل کرنے کے لیے غلط طریقہ علاج اختیار کر لیں حرام سے شے سے علاج کرنا یا کھیتیا اڈوں پر جانا یا جادوگروں سے رابطہ کرنا تاکہ جلدی اس مرض کو زائل کروا لیں تو یہ اس بیماری کی آزمائش میں بری طرح ناکام ہے ان کے لیے یہ مرض مزید فتنے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے تو مرض کے مقابلے میں صحت ہے جس کو نعمت قرار دیا گیا اور دوسری نعمت فراغت کی جو شغل کے مقابلے میں مصروف ہو جانا وقت نہ نکال پانا فراغت کے لمحات کے لیے ترستے رہنا تو یقیناً فراغت بھی ایک نعمت ہے مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے تعلق سے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں خسارہ کھائے ہوئے ہیں اور مستقل گھاٹے میں رہتے ہیں جو لوگ اپنی صحت اور فراغت کا استعمال اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے لیے صحت اور فراغت جو ہے وہ نفع کا باعث ہوگا اور جو لوگ اس صحت اور فراغت کو نافرمانیوں میں صرف کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے ان دو نعمتوں کو نافرمانیوں میں صرف کریں تو وہ گھاٹے میں ہیں لیکن جہاں گھاٹے کا خسارے کا ذکر ہوگا وہاں یقین تجارت ذہن میں آتی اللہ رب العزت نے اس دین کو بھی تجارت سے تعبیر کیا ہے یامن حل قم اللہ تجارت تنجی قمرزابن علیم <سؤال> ایمان ورت ہوں میں رہنمائی میں ایک ایسی تجارت کی قرار دیا گیا اور یہ تجارت اللہ تعالی کے ساتھ ہے بندہ تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ اور یہاں صحت اور فراغت کے تعلق سے تجارت کا نقطہ ہمیں دیا گیا اور اس نقطے سے ہمیں کچھ سمجھایا گیا چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تجارت کر رہا ہے رب آنا کے ساتھ اور اس تجارت میں اس کا راس المال دو چیزیں ہیں ایک اس کی صحت دوسرا اس کی فراغت کی دو چیزیں اس کا راس المال ہے ہر تجارت میں راس المال ہوتا ہے جسے انسان صرف کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کر کے نفع کماتا ہے اور اگر صحیح استعمال نہ کر پائے تو اس کو خسارا ہوتا ہے تو یہاں راسول مال کے طور پر دو چیزیں ہر بندے کو دی گئیں ایک اس کو صحت دی گئی جوانی اور طاقت دی گئی امراض سے حفاظت دی گئی اور یہ صحت دے کر اس کا انتحان لیا گیا یہ صحت کا استعمال کہاں کرتا ہے اپنی طاقت کا اور شباب کا استعمال کہاں کرتا ہے یہ اس کا است... یہ اس کا ایک امتحان دوسرا اس کو فراغت دی گئی جو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہیں ہر وقت مصروفیت کا نہیں ہے فراغت کے لمحات بھی ہیں اور فراغت کی گھڑیاں بھی ہیں کچھ وقت شغل کا کچھ وقت آرام کا اور کچھ لمحات فراغت کے تو یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے دو چیزیں راس المال کے طور پر دی گئیں اور ساتھ ساتھ امتحان ہر بندے کا قائم ہے جس کو شباب صحت طاقت اور شدت دی گئی تو اس کا امتحان ہے کہ وہ اس اپنے شباب کو اس صحت کو کن امور میں صرف کرتے تو نبیلاسلام کی ایک حدیث میں شبابہ کا قبلہ حرمک کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو اور صحتہ کا قبل مرضک اور مرض کے قبل اپنی صحت کو غنیمت جان لو کہ میں صحت ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو ایسا نہ ہو کہ مرض کا حملہ ہو اور عبادت کے قابل نہ رہو پھر عبادت کی لفظ سے محروم ہو جاؤ اس راس المال کو جو آپ کو دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے اس کا بڑا صحیح استعمال کرو ایسا استعمال جو استجارت تجارت میں آپ نفع مند ہو اور پرافٹ اور, اور نفع کے ڈھیر لگ جائیں اگر کی صورت میں اللہ کی رضا کی صورت میں اور جنت کے خزانوں کی صورت میں نبی الاسلام کی حدیث القبی الحمد وفیق الخیر یہ طاقتور مومن ہے صحت مند مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے اس میں طرح طرح کی بیماریاں ہوں مرض ہوں اور ہر ایک میں خیر ہے طاقتور میں بھی خیر ہے اور کمزور اور بیمار میں بھی خیر ہے اس خیر کی اپنی تفصیلات ہیں تو جو صحت اور شباب کا دور ہے یقیناً یہ دور بڑا قابل فخر ہے تو اس صحت اور جوانی کو اور اس شباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا یہ اس راس المال میں نفع اور کامیابی کی صورت ہے راس المال بھی محفوظ ہے نفع بھی بے تحاشہ ہے اور اگر صحت کا استعمال غلط کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا اور زندگی کو گناہوں سے الوداع کر لیا تو نفع حاصل نہیں ہوگا راس المال بھی رفتہ رفتہ ضائع ہو جائے گا زائل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا تو راس المال محفوظ رہا اور نہ کوئی نفع اور فائدہ حاصل ہوا بلکہ نقصان تو نعمت کے تعلق سے انسانوں کا شعور جو ہے غفلت کا شکار اور زیادہ تر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں نقصان اٹھائے ہوئے ہیں اور شدید ترین خسارے میں اور کامیاب وہ ہے جو اپنی صحت کو اور شباب کو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرتا اسی لیے نبی اسلام کی حدیث سوائے تم یہ دل رہاف دل یوم اللہ قسم کے انسانوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن دا فرمائے ان میں سے ایک شاب نشہ کی عبادت ربی وہ نوجوان ہے. وہ صحت مند انسان ہے جو اپنی صحت اور شباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں صرف کرتے کرتے پروان چڑھتے وہ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کر رہا ہے اور منحج تقوا پر قائم ہے تو یقیناً یہ شخص اپنی اس راس المال کا صحیح استعمال کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اور قیامت کے روز یہ سعادت اس کو حاصل ہوگی جب کہیں کوئی سایہ دستیاب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نوجوان کو اور صحت مند انسان کو سورج کی تفیش سے بچانے کے لیے اپنا ارش کا سایہ عطا فرما دے گا یہ بندہ وہ بندہ ہے اس نے صحت کا صحیح استعمال کر کے راس المال بھی بچا لیا اور ڈھیروں نفا بھی کما لیا اور دوسری جو نعمت ہے وہ فراغت کی ہم فراغت کے لمحات میں یہ تو وقت کو ضائع کرتے ہیں خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں جیسے رات کو نیند پوری ہوگی آنکھ کھل گئی تم لیٹے لیٹے کیا کرو گے یعنی ایک فراغت کے لمحات اللہ نے دے دیے اس کی توفیق سے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ان فارغ لمحات کو اللہ کے کی ذکر سے کیوں نہیں بھر دیتے طرح طرح کی سوچیں منفی باتیں وقت کا زیادہ جس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہر گھڑی کے تعلق سے لکھا جا رہا ہے اور بندے کو اس کا حساب دینا ہوگا کیسا کہ نبیر اسلام کے حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے واضح ہوتی اپنی شب و روز کے ان لمحات میں یا تو آپ کچھ لمحات کے معاش میں صرف کرتے ہیں جو کھانے پینے میں صرف کرتے ہیں یا راحت کے حصول کے لیے نیند اور آرام میں صرف کرتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ لمحات بچ جاتے ہیں جو آپ کی فراقت کی لمحات کہلاتے ہیں انہیں کیوں برباد کرتے ہیں کیوں ضائع کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے اور ہر آنے والے دن کو گزرے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نبی اسلام سے یہ سوال ہوا تھا الا سے خیر اور ائ اللہ سے شر کہ سب سے افضل انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ تھا کہ من طال عمر ہوں حسن عمل جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو وہ سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال ہو وسط عمل ہو عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے ہیں تو اپنے فراغت کی گھڑیوں کو فراغت کے لمحات کو بجائے اس کی کہ کارآمد بنائے اللہ کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنے کے لیے بلکہ وہ ان کو ضائع کرتا ہے ان لمحات کے تعلق سے کچھ کمانے کی کوشش نہیں کرتا تو لمحات آہستہ گزر جاتے ہیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ وہ بندہ جس نے راس مال کو بھی گنوا دیا اور ضائع کر دیا اور کسی نفع اور کسی فائدے کے بغیر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ ہمارے ہمارا نسب العین ہو نگاہوں کے سامنے ہو چونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صحت بھی موجود ہے اور فراغت کے لمحات بھی موجود ہیں تو ایسے وقت میں ایسی گھڑیوں میں یقیناً یہ سوچ برقرار ہو ان کو ہم نے کارآمد بنانا صحت کو اللہ کے رسول کی ذات میں صرف کرنا ہے اور فراغت کے لمحات کو ایسے کاموں میں استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالی کی رضا پر منتج ہوں اللہ کا ذکر ہو امر میں معروف نہیں ہے منکر ہو خیر خواہی کے جذبات ہوں اچھی سوچ ہم رکاب ہو یہ سارے وہ امور ہیں جو بہترین فراغت کو بھرنے کا باعث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بنتے ہیں نبی الاسلام کی حدیث نغمت مقبول انفی من الناس دو نعمت اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ جن میں بہت سے لوگ گھاٹا اٹھائے ہوئے ہیں اور انتہائی خسارے میں جا رہے ہیں وہ صحت اور فراغت ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ لوگ اس تعلق سے خسارے کی راہ پر چل رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی ان دو نعمتوں کے تعلق سے اچھی سوچ عطا فرماتا ہے اور ان دو نعمتوں کے اچھے استعمال کی توفیق دیتا ہے تو یہ حدیث ہر گھڑی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اور ہم ان اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صحت اور اپنی فراغت کو ایسا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بن جائے اور ہمارے لیے نفر کثیر اور خیر کثیر کا باعث بن جائے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کمی نہیں ہے تو یہ دین بہت سے معنی کے ساتھ تجارت کا دین بھی ہے اور یہ تجارت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور اس تجارت کی جو مرکزیت ہے اس کے دو نقطے ہیں ایک یہ دنیا جو دار فانی ہے اور جو دوسرا جو آخرت جو دارے باقی ہے تو دنیا کے اس گھر کی تجارت آخرت کے گھر کے ساتھ ہے بڑا وسیع اس کا دائرہ کار ہے اور اس میں کمانے کے بے شمار اسباب اور ذرائع موجود ہیں بس بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے اور صحیح معنی میں ان دو چیزوں کے استعمال کی ہے بفیق عبید تعالیٰ آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ بالا عباس العمبری ہو یا عباس العبد العزی العمبری امام بخاری کے شیخ ہیں اور کالا کے سیکے سے روایت کیا ہے حدثنا کے سیکے سے نہیں اور یہ سیغہ بھی صحیح بخاری میں متصل ہے کیونکہ کالا کا سیکھا یا ان کا سیکھا وہاں مضر ہوتا ہے جہاں رابع مدلس ہو اور امام بخاری رحمہ اللہ تدلیس سے یقیناً پاک ہیں اور قطع پاک ہیں اس لیے ان کا کالا کہنا یا عم کہنا قطعاً عمر نہیں ہے اور یہ اتصال پر معمول ہے اور ان کے شیخ صفوان ابن عئیسہ جو عبداللہ بن سعید جنبی ہند سے روایت کر رہے ہیں جو پچھلی صنعت میں گزر گئے وہ عبداللہ سے روایت کرنے والے دو ہیں ایک مکی بنبراہی اور ایک صفوان ابن عیسہ اور آگے عبداللہ بن سعید اپنے والد سعید سے روایت کر رہے ہیں اور سعید فرماتے ہیں کہ سمیت ابن عباسن یہ حدیث میں نے عبداللہ بن عباس سے خود سنی ہے اس صنعت میں جو سعید ابن ابی ہند ہیں وہ ان کے سیرے سے روایت کر آن ابن عباسن اور یہاں سمیتوں کا سیرہ اور یہ ایک صنعت میں بڑا ایک عظیم و شان فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سمیتوں کا سیرہ جو ہے اتصال میں صریح ہوتا ہے اس لیے جو پیچھے انا انعنا ہے اس کے مقابلوں میں سمیتوں کا خیقہ زیادہ قوت کا باعث ہے تمام بخاری نے اس تنبع کے لیے اس دوسری سنت کا ذکر فرمایا ہے جے قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر جن عن عن الا کا نام محمد جعفر تھا اور یہ شعبہ سے اور اس خنب کے لطائف میں یہ بات ہے کہ غمدر جو ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے ان میں سب سے زیادہ صابی انحل مالک سے حدیث روایت کر رہے ہیں رسول اللہ سن نے احساس فرمایا اللّہ اللہ عیشہ اللہ عیش الآخرہ فصل الانصار المہاجرہ اے اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخر کی زندگی زندگی سے مرد کامل زندگی دنیا کی زندگی ہے مگر وہ ناقص ہے اور بڑی محدود ہے چند سال اس کا دوران ہے لیکن اس کے مقابلے میں قیامت کی زندگی کامل کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ قائم رہنے والی ہمیشہ یعنی کامیابی کی صورت میں جنت اور اس کی نعمتوں میں گزرنے والی اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا مقابلہ تو اللہم لا عیشہ یا اللہ نہیں ہے زندگی الا عیش الاخرہ مگر زندگی آخرت کی فَاسْلِحِ الْأَنصَارَ وَالْمَهَاجَرَ پس تو فُرْمَا دے میرے انصار صحابہ کی بھی اور مہاجرین صحابہ کی بھی مہاجرین صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی توفیق دی اپنا ایمان اپنا عقیدہ اور اپنی توحید بچانے کے لیے اور انصار وہ صحابہ ہیں جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا ان پر فضا اور قربان ہوئے اور ان کی نصرت کی ان کی مدد کا حق ادا کیا انصار و مہاجرین اللہ ان کی اصلاح فرما دے ان کو کامیاب فرما دے اور ایک حدیث میں فر جو آگے بھی آ رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے ان کی بخش فرما دے یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی یہ بات آپ نے جنگ احزاب کے موقع فرمائی تھی جنگ احزاب کہہ رہے ہیں جنگ خندہ کہہ لیں یہ ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں احزاب حضب کی جمع یعنی جماعتیں تو جنگ عذاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار نے تقریباً تمام کفر کی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور دس ہزار کا لشکر تیار کر کے لائے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور جنگِ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر اس بڑے لشکر کے مقابلے کی بظاہر حکت نہ تھی تو اپنے شہر کو اور اپنی عورتوں کو ان کی عزتوں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو بچانے کے رسول اللہ علیہ وسلم نے خندک کھودنے کا حکم دیا اور آپ خود بھی اس میں شریک تھے چنانچہ چاروں طرف خندق تک کھودی گئی اس غزوہ کا نام غزوہ خندق بھی اور غزوہ احساب بھی اس جنگ کے موقع پر رسول اللہ وسلم نے یہ بات اشاع فرمائی تھی کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے تو انصار و مہاجرین ان کو بخش دے اور ان کو کامیابی اعداد فرما یہ بات آپ نے کیوں فرمائی انصار و مہاجرین کا جذبہ دیکھ کر اور ان کی ایمانی قوبت اور سلامت کو دیکھ کر بہت سی امور جمع ہو گئے تھے ایک یہ کہ ان کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان میں آنا مشرقین اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کی تڑپ دوسرا شدت کی سردی تھی اور اس شدت کے باوجود خند کھودنا اور اس کی مٹی کو دوسرے مقام پر منتقل کرنا اور تیسرا بھوک اور فاقا اور قہد کی شکل تھی اور تمام صاحبہ خالی پیٹ تھے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور ان کے خادم بھی نہیں تھے جن سے وہ یہ خدمت لے لیتے خود ہی تمام صحابہ بلکہ سردار کائنات محمد الرسود اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہیں چوتھی بات یہ کہ اس فخر فاقہ کے باوجود اس مشقت کے باوجود اس گبراہٹ کے باوجود ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا یہ شعر تکلف کے ساتھ نہیں کہا بلکہ جملہ کار وہ شعر بن گیا کہ نہ با محمد حد الجہاد ما بقین ابدا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلاسلم کے ہاتھ پر جہاد کی وید کر لی جب تک زندہ ہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے یعنی یہ باور کرانے کی کوشش یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم گھبرا گئے ہم پریشان ہو گئے یہ فاقے اور یہ غربت ہمارے عزم کو توڑ دیں گے نہیں اس غربت کے باوجود اس تکلیف کے باوجود اس کلفت کے باوجود ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے سانس جب تک جاری ہے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے جب رسود العظم نے صحابہ کا یہ عزم دیکھا اور یہ جذبہ دیکھا ان کا شوق جہاد دیکھا اور اس تکلیف اور فخر اور بھوک کے باوجود اس عمل میں مصروف دیکھا تو ندی اسلام نے صحابہ کے لیے دعا کی پہلے یہ جملہ ارساد فرمایا صحابہ کے کوئی کو یہ علم نافے دینے کے لیے کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اس میں دھوکے بھی ہیں اس میں طرح طرح کے امراض بھی ہیں فتنے بھی ہیں کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں نقصانات بھی ہیں حموم و غموم بھی ہیں کیونکہ زندگی ہر لحاظ سے ناقص ہے ادھوری ہے اور بہت ہی محدود بھی ہے مگر قیامت کی زندگی کوئی اس میں نقش نہ ہوگا کوئی اس میں کمی نہ ہوگی اس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی کوئی فاقہ نہ ہوگا تو وہ زندگی کامل زندگی ہے لہذا اس ناقص زندگی کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اس کامل زندگی کا قصد کرو اس کے لیے تیاری کرو اور ساتھ ساتھ آپ نے ان صحابہ کے لیے عظیم و شان دعا فرما دی کہ اللہ ان تمام صحابہ کو انصار و مہاجرین کو بخش دے ان کو کامیابی کا فرما دے ان کو سخنوار دے ان کی اصلاح فرما ماں دے ایسی اصلاح کہ جو ان کے لیے آخر کی تیاری کے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دے اور وہ دنیا کی پوجا کرنے کے بجائے آخرت کے لیے سرگرداں ہو جائیں اور آخر کی تیاری پر آمادہ ہو جائیں اور ہمیشہ ان کے تمام جو حموم اور افکار کا مہبر اور مرکز ہے وہ آخرت بن جائے جو سوچیں آخرت کا سوچیں جو جد و جہد کریں تو آخرت گیری کریں اور جو محنت کریں تو آخرت گیری کریں تو یہ حدیث بھی نویر اسلام کی طرف سے ایک فائد ایک تلقین اور ایک ارشاد کہ ہم بجائے دنیا کی زندگی پر ارتکاز کرنے کے ہم آخرت کی زندگی پر تکیا کریں اس کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ہم کوشاں ہوں ہمارے اندر وہ جذبہ ہو اور وہ عمل کی قوت جو صحابہ کے میں موجود تھی جس کے آثار مظاہر ہم نے پیچھے سن لیے اللہ پاک توفیق ادا فرما دے جی. قال حدثنی احمد بن المسلام قال حدثنی الفضیل بن سلیمان قال حدثنی ابو حازم قال حدثنی سہل بن سعدین الساعدی قال قلنا معا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بالخندق وہو يحفر ونحن ننقل الترابہ فقال لا للانصار بن عن وسلم <ودیت> ہاں یہ حدیث بھی وہی جو پیچھے گزر گئی وہی مضمون ہے ہاں یہ البتہ کی روایت سے دی پچھلی حدیث اور یہ روایت سے ہے کن نامہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق ہم جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ یک اور آپ بھی خندق کھود رہے تھے یعنی آپ بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے وہ نن کو لطو آپ اور ہم مٹی دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے یعنی ڈیوٹیاں وہاں جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں کچھ صحابہ خندق کھود رہے تھے جس میں نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور کچھ صحابہ مٹی باہر نکال کر دوسری جگہ اس کو منتقل کر رہے تھے تو کام ایک منظم طریقے سے ہو رہا تھا جو نے تقسیم کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آپ کی ایک جہادی اور حربی بصیرت کی دلیل ہے کہ آپ نے اس طرح تقسیم کار کر کے تمام صحابہ کو مصروف رکھا اور ڈیوٹیاں تقسیم کر کے تاکہ کام منظم طریقے سے آسانی سے طےف جائے باصر و بنا بھی نا اور ہمیں نویل السلام نے دیکھا کہ ہم کس شوق اور ذوق سے مٹی منتقل کر رہے ہیں پتھر اٹھا کر رکھ رہے ہیں خندق کھود رہے ہیں ہمارا جذبہ آپ نے دیکھا فقر و فاقہ کے باوجود اور بھوک کے باوجود پیٹوں پر پتھر بندے ہونے کے باوجود تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دی رمائے کہ اللہم لا عائشہ عیشا، الا عیش الآخرہ کہ اعلیٰ نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کامل و اکمل زندگی ہے اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں فاغ و فیب پس انصار تو بخش دے انصار کو اور مہاجرین کو تو آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی تو نبی الاسلام کی طرف سے ایک عظیم عطیہ اور ایک عظیم تحفہ تھا گناہوں کی بخشش ہر مومن کا مقصود اور مطلوب ہے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے بلکہ تمحیض ضروری ہے اللہ تعالیٰ اسی انسان کو جنت میں داخل کرے گا جو تمہیخ اپنے اندر پیدا کر لے اور تمہیز سے مراد یہی ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اب پاک صاف ہونے کے بہت سے طریقے ہیں اس لیے ابن ابن قیم کا کلام بڑا ایک مفید اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو باہر قید نذیر اسلام نے عظیم دعا دی کہ اللہ ان تمام محنت کرنے والوں کو بخش دے اور ان کو معاف فرما دے اور اللہ اپنے حبیب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے چنانچہ اس شدت محنت پر ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مغفرت کے گر گناہوں کی بخشش کی دعا دی کہ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم آخرت کو اصل زندگی قرار دیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں یہ ناقی زندگی ہے اور قتن بے وفا زندگی ہے آخرت کی زندگی با مفا بھی ہے اور کامل بھی ہے اور انعامات سے مزین ہے. ہمیشہ اس میں خلود ہے ہمیشہ کی ہے اور اس کے لیے جد وجہدر محنت جیسے صحابہ نے کی ہم بھی کریں دین کی خاطر اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یقینا جو شدت کی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا جیسا کہ عدیس کا درس ہمارے سامنے بڑی اخلاحت در وضاحت سے آگیا گیا ب توفیق ہو بے و واستغفر الله لي ولكم ظاهر زمانا الحمد لله رب العالمين